ساید. کیوں آپ کی آنسوں آ آپ نے فرمایا کہ لوگ حقائق بیان کرنا چھوڑ دیں گے یا بیان کرنا حقائق چھوڑ دیں گے زیادہ زیادہ تو دینے کی طرف بڑی مہربانی تو فرمایا لوگ جب حقائق بیان کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ سننا بھی چھوڑ دیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ حقیقی خوشی سے محروم ہو جائیں گے حقیقی خوشی دل میں نہیں رہے رئی فرئی خوشیاں ہوں بھی دنیا بھی لیکن حقیقی خوشی گھر میں سکون راحت یہ کسی کو نصیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ حقائق بیان کرنے سے آتی ہیں حقائق سننے اور حقائق سنانے سے دوسرا فرمایا گمراہ لوگ آ جائیں گے نعتیں عام ہو جائیں گے ضرور شریف چھوٹ جائے گی فرمایا تھرو شریف ایسی نعت ہے جو اللہ نے بنائی ہے سبحان اللہ ایک تھرو شریف پڑھو لاکھ نعت پڑھو اس کا ثواب دیا سبحان تھا بزرگ باتیں فرما گئے ہیں وہی ہے سے شغل میلہ اور ذاتی مفاد پرستی پیسے کا شوق لینے کا ہوگا لوگ ان کو محبت نہیں رہے گی جس طرح فیصد جلندری نے فرمایا اے زبان تیری ہے رسالت اور کرتا ہے دل تیرا لندن کی بھی کرتا پیمانہ نہ تو کرتا ہے زبان سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمل تعزیب وغیرہ یہودیوں کا دل یہودی کو دے رکھتا اور زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بات کسی نے آ کر کاب شریف کا اور روز اپ کا فوٹو لگا دیا آپ نے اترا کر فوراً الماری میں لکھا تو شیخ الجام سے کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا حضرت انگیز. لوگ زیادت کریں گے آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو لوگوں کی دل میں قدر نہیں رہے گی ایک دن ہوگا اس کو دیکھے گا بھی کوئی نہیں یہ خاص چیزیں ہیں آم کرنے کی نہیں ہیں دل میں محبت رہے دیکھنے کی چاہت کو ایک بار دیں گے دو بار تین بار پھر دیکھیں گے بھی نہیں وہی ہو رہا ہے جو بزرگ چوتھا طرح جا رہی تھی تو آگے ناکنے والے ایسے آپ نے شرمایا یہ کیا ہے کاج شادی کی برات ہے سرمایہ افسوس ہے سنت رسول کی طریقہ شیطان کا اللہ اللہ فرمایا ان کا کوئی نکاح نہیں اللہ اللہ وقت تمہیں میں ضریون کی باتیں سنا رہا ہوں میرا وہاں سے تعلق ہے چاہے کسی کو بھائے چاہے کسی کو نہ بھائے میں بیاں تب تک اللہ حقائق سے آپ کو آگاہ کروں گا کیونکہ میں تو کہنے والوں میں سے ہو جاؤں منع میں نہیں سکتا عالم ہوتا ہے بے کو مستقصل کر عالم یہ کہہ سکتا ہے نماز پڑھ جائے پڑھوا نہیں سکتا وہ حاکم جائے اللہ کیونکہ امامت کے تین قسم قسمیں وہ حقائق سے لوگ معلوم ہو جائیں گے غلط قیمت میں دماغ لگ جائیں گے امامت کے تین قسم امامت سے چھوٹی امامت بات سمجھتے ہو چھوٹی امامت آپ کہیں گے میں یہ سمجھوں گا بھی ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے امامت. کیونکہ حقائق کوئی مانے نہ مانے سنے نہ سنے وہ, وہ اپنی ان کی اہمیت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے سکھانا وہ, وہ کہیں نہیں جاتی سننے والے عمل نہ کرنے والے معروم ہو جاتے ہیں حقائق کی حقیقت جو ہے وہ کبھی کہیں نہیں جاتی اس کے لواج نہیں جاتے جنہیں ایک طرف ہو جائے حقائق ہتحق ہی بہت مانے چاہے کوئی امامت کے تین قسمیں امامت سوہرا छोटी इमाम गुस्ता दरमियानी इमाम उबरा बड़ी इमाम आप समझे ध्यान लाभ आपको कोई नहीं सुनाएगा इसलिए सिमत ही गलत लगता है नचोर कर रहा हूं मैं बात सुगरा छोटी छोटी, सुगरा मौलवी गुस्ता दरमियानी पी कुरा हुकुम खंडा डीसी कमिश्नर ये सारे कुबरा प्यासा यहां तक बात हूँ बड़ी हकूम मोली पूछ होती है तौली शैली माली तौली शैली माली, माली पाबंदी होती है तौली शैली माली आजादी होती है अगर आप तौली तौर आजाद हैं شیلی طور آزاد ہیں مالی طور آزاد ہیں تو کلی طور آزاد ہیں اگر آپ سولی شیلی مالی طور پابند ہیں تو کلی طور پابند ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں پہلے آیت پار کیا کہ محبوب کو نصیحت فرما پیدا ایماندار کو ہوگا فرمایا جا رہا ہے اس لیے حقائق جو ہیں وہ ایماندار سمجھ سکتے ہیں عام بندہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا زبانی زبانی پابندی آپ کو زبانی پابندی ہے جو کچھ کہو کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے نہ کون کی طرف سے ہو آپ کی طرف سے نہ جو مرضی ہے ہے تو آپ طور آزاد ہو گئے زبانی طور یعنی بولنے میں آپ کو کوئی مزاحمت نہیں ہے کام کرنے میں بھی آپ کو کوئی مزاحمت نہیں ہے کوئی تکلیف پابندی نہیں ہے جو چاہیں آپ کام کریں آگے رکاوٹ کوئی نہیں طور آزاد مالی طور آزاد آپ کا پیسہ آزاد ہے کوئی آپ کو نہیں لینا جائے ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتا جب تک آپ اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں یہ ہو گئی مالی آزادی کتنا آزادی بولی مالی, مالی. یہ تین قسم کی آزادی ہے اگر آپ قولی کو مالی قوم آدمی اپرادھ آزاد ہیں تو کلی ہی طور آزاد ہے اب مولوی کو امامت شکرا کیوں کہا گیا کہ یہاں قولی طور قوم آزاد ہے چالیس مسئلہ بتائے تو آپ کو مولوی آپ نہ مانیں وہ منوا نہیں سکتا اس کو طاقت نہیں ہے منوانے بات سمجھ گئے کہ منوا سکتا ہے اور کیا یہ مسئلہ نہیں مانتا چاہے صحیح بھی ہو تو وہ منوا نہیں سکتا آپ ماننے میں آزاد ہیں وہ منانے میں کمزور ہے وہ منانے میں کمزور ہے قولی طور آپ آزاد ہو گئے مولوی سوگرا میں جمع سوگر میں قولی طور آزاد چالیس مولوی آپ کو اچھا ہو گئے نیک کام ہے فرض ہے وہ کہے نماز پڑھو آپ نہ پڑھیں تو وہ پڑھا نہیں سکتے پڑھا سکتا ہے ناید. کوئی بندہ قید میں نماز نہیں پڑھتا چالیس مولوی کا کیا نماز پڑھا سکتا ہے ناید. ناید. تو ناید. جب نماز پیلی تو نہیں قوم آزاد آزاد ہے نا سوگرام میں سمجھ آ گئی بات روپیہ مانگے دے دو نہ نا مانگے وہ چھین نہیں سکتا ناید. چھین سکتا ہے مولوی چھین سکتا ہے بھائی مالی طور بھی قوم آزاد ہو گئی ناید. بات ہے نا آزادی پر کیا اتنا بے وقوف کا کام اور کمزور پر گرفت کرنا بہت دیکھ وہ لینے میں, دینے میں, لینے میں کمزور ہے منانے میں کمزور ہے قوم دینے میں آزاد ہے اور ماننے بھی میں بھی امت شگر ہے جس طرح چھوٹا بچہ کپڑے اتار کر تد اور سڑک پر رول پر ہو جائے وہ چھوٹے بچے کو تو ہاتھوں سمجھا سکتا ہے جوتا مارکٹ بھی نگر کھو کرا ہے اور بھی اسی طرح اگر ہو تو قوم بھی اس کو عام بندہ بھی سمجھا سکتا ہے صح. صحیح بات ہے غلط ہے رستا پیر یہ تو درگوں کی باتیں ہیں میں اگر آپ کو عقل اور سمجھ اور لال کنتا کا ستاروں اللہ نے قرآن اتارا تاکہ تم فکر والے ہو جاؤ میری جتنا تقریر ہوگی وہ ہو فکری تقریر سبحان ہوگی بلند کرنے کی تقریر اس کا پیر پھر آپ کو نماز کا کہے اصل تو مولنے سے زیادہ ہوگا نہ پڑھو تو زور سے وہ بھی نہیں پڑھا سکتا پڑھا سکتا ہے پیر پیسہ چھین سکتا ہے نا. وہاں بھی کہوں گا وہ درمیانی امامت جس طرح درمیانی عمر کا بندہ ننگا ہو کر روڈ پر کھڑا ہو گیا خاندار ڈی سی کمشنر بادشاہ یہ امامت کبراہی ہے یہ کیا ہے کبراہ یہاں تو مزاج نہیں ہے چالیس گالی خار دے برداشت کرنی پڑے گی ویسے ہیں نہیں وہ بندے کو کہے ننگا ہو کر ناچ ناچنے لگ گئے موری تو نماز نہیں پڑھا سکتا کا انداز, ہم نے میں نے خود اپنی زندگی میں باپ کو خاندار نے بیٹے کا نفس چسایا اور بیٹے کو باپ کا نفس چسایا مار مار کر سبیا ناش کیا ہم نے خود دیکھا کتنا برا کام ہے برا بھائی ماحول فیل دور بھی کون پیسہ بھی لوٹ سکتے ہیں ایک مجھ نے میں ہم نے دیکھا ہے چار اور ملا دیا قتل چکا دے دیا چار اب انہیں دو دو لاکھ دے کر چھوڑ دیا باقی اس کو یعنی ایسے کوئی ہم نے مجھے ایک سپاہی لگا جب ہم رات کو ہمیں کوئی پیسہ نہ ملے علی پور کا تھا تو ہم چرخ ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے جیب میں ڈال کر اسے باندھ کر لے جاتے پیسہ لے لیتے ہیں روڈ پر چڑھ کر پیسہ تمہارا پتی خراب ہے تو فلام ہے غلام ہے وہ نام تو روحانی مجرم ہے وہ مادی مجرم ہے وہ بھی تمہارے کوئی سام مادی مجرم بھی نہیں ہے کوئی پتی نہیں ہے جاؤ گیا تو روحانی مجرم ہے سور کا بچہ بڑا مجرم تو تے کوبرا کیا جگہ امام آپ کو برا سمجھ گے کوئی طور کی آزاد نہیں کم سے ٹیکس لگاؤ ہے دکان میں تو جو کچھ یعنی ہمارا پیسہ بھی محقوب نہیں ہے ہم آزادی کے طور پر اپنا مالی کام بھی نہیں کر سکتے ایسا ہے بھائی نہیں ہر جگہ کہاں لڑائی ہے یہ ٹیکس جو ہے سور برابر ہے سود سے بھی زیادہ برتر ہے ٹیکس اور مالی جرمانہ بھی حرام ہے اسلام میں مالی جرمانہ کہیں بھی نہیں ہے مالی سزا کہیں بھی نہیں ہے سخت حرام سور برابر ہے اب یہ ٹوک رہے ہیں جگہ جگہ جرمانے ہر چیز پر ٹیکس اب سنا ہے جس کے تین بچوں سے زیادہ ہو گئے ان پر بھی پچاس روپیہ ٹیکس ہو کیا کیا پتا سور کے بچے ہمارے ساتھ کون کو کیا لگایا اب مجھے یہ بتائیں اب اگر جس کے پاس ایمان ہے کہ چھوٹا بچہ بھی روڈ پر ننگا رہا ہو کر کھڑا ہے دیکھیں سور کے بچوں نے کدھر لگایا ہمیں چھوٹا بچہ بھی ننگا ہو کر کھڑا ہے درمیانہ بھی ننگا ہو کر کھڑا ہے اور میں بھی ننگا ہو کر کھڑا ہوں اور حکومت مار رہی ہے چھوٹے بچے کو نہ مجھے کچھ کہتی ہے نہ اس کا درمیانہ پیر بھی جیسے دو نمبر ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہتے ارے چالیس مولوی صحیح ہو کسی کی بندے کی چوری واپس کرا سکتے ہیں مانچنا نہیں نہیں نہیں ایک خاندار ہو جائے علاقے کو راحت دے دے گا نہیں دے دے گا ساک، ساک. کیونکہ وہ امامت کبرا ہے اب دیکھو قوم کو اللہ نے فرمائے رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام فراؤن نے جو بات سیکھی قوم کو بے بیوقوف بنا دیا خلق سے لگا دیا پہلے قوم کو بے وقوف بناتے ہیں پھر حکومت اب سگرا عالم ہو سگرا کیا ہو مس کا عالم بھی ہو متاثیت رہزدار بھی ہو جہل پیر بن رہے ہیں جس طرح آپ دیکھو سیفی سب بہشتیاں ہیں وہ کہتے ہیں سب بہشتی ہیں ساوی ریاست ساوی پٹکی والے میں کتنا جہل بیوقوف قوم ہے امام خطبی سرکار نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سادی نالائن پاس پہنتے تھے پہ اور ٹوپ جاتی تھی تو آپ مبارک سے گانٹ ایک صحابی کے پاس آئی وہ قبر میں لے گیا اس نے کسی کو نہیں کیا قبر کون دیتا رسول چھوٹو کھائکیں گے ایمان سے کہو سر بے وقوف کیوں کہوں گی بے وقوف ہے بھائی ایمان سے کہو یہ نال کوئی نالین کا فوٹو کھینچو ایسا ہوتا ہے پیرمبارہ کہاں سے جاتا تھا کچھ آپ اکل تو رکھتے ہیں وہ چیزیں پلّا بنوا کر فوٹو کھینچ دیا جو نہ بزرگ فرماتے ہیں اگر حوالہ بھی حدیث بھی سلسلہ کا سلسلہ نہ ملے کہاں سے آئی کہاں سے آئی تو کر دے اس کو نہ مانو روکیے تیرے پاس کہاں سے آیا نہ مارے شریف والے کے پاس آیا نہ نہ میرے شریف کسی ولی کے پاس یہ نہیں آیا تیرے پاس کہاں سے آیا کوئی اچھا لگے دکھا تو بھی سوچو ذرا کہ دو نمبر تیس پیسہ کروڑوں روپئے قوم نے دے دیے یا نہو ہے اور سب ایسے گول دستکے جو تروئی شریف پڑھے گا سال کے گناہ بار. اس جہل کو یہ پتہ نہیں کہ سال کے گناہ گنا گناہ سوائے حد کے جس طرح دریا اور سنسار رنا کی ہے چوری کی ہاتھ کا کنل ہے کومت لگانے کے اسی دریا ہیں یہ. اور زنا کا اگر کارا ہے تو درے ہیں پر شادی شدہ ہے تو سنسار ہے تو یہ سوا تو کہ معاف نہیں ہوتے یا حد تھے یہ باتوں میں مسئلہ بتا رہا ہوں اور چیز کرتا ہوں اس جہل نے ہی طور لے دیا سال کے گناہ ماف میں کہتا ہوں یہ ساری شکتی والے جو بڑے ہیں یا رہے ہیں یہ کہتے ہوں گے سال کے گناہ معاف ہیں چلو آئندہ پھر کر لیں گے گنا مرادوں نے کون کا بیڑا گار کر دیا جہل مجھے تو خود پتا نہیں ہے امام غزالی نے فرمایا جب گنا عام ہو جائیں رحمت کا بیان کرنا سب کی ماں سے دینا کرنا اور اس جہل نگیل کا طرح یہ کہتا ہے میرے سارے جو سیفی کہتے ہیں میرے سارے خلیفے جو ہیں وہ ولی ہے لہٰذا جاہل ولی یہ تجربہ ولی ہو گئے وہ بھی جاہل خود پیمان ریت کی بوریاں رکھی ہیں جس طرح چوہا چھپ کر بیٹھتا ہے پارے تلاشن کو بے بیوقوف ہے ایمان سے میں تو اس قوم کا پاکستان کی قوم سے میں اتنا مایوس ہوں کہ اگر خودکشی جیز ہوتی تو میں خودکشی کر کے گزر جاتا بہت سوچنے ضرور بحث باندھ دیا بحث کی خبر ہمارا لو ہمارا پتاواس پتاوا ہے سارے احمد بڑے ان سے فٹاوے شامی وغیرہ سارے ان سے ستاوے لیتے ہیں اس میں ہے جو بندہ اپنے آپ کو بحثی سمجھے یا کسی کو بحث کی اشارت دے وہ پکا جانمی ہے چودہ سال امام ہے یہ عورت کو بیشت دے دے کرو بیس تو یہ وہ کام کرو بیس چکر کوئی کا ہے یہ چار پانچ روپے کا لوگ چار چارے کا فتوا ہے کہ اللہ کی کلام سوائے چمڑے کے سونے میں بھی نہیں پہن سکتے چمڑے کے سوا نہیں پہن سکتے اگر چمڑے کے سوا ہے نہ پہ تو خلا میں جا سکتے ہو اور نہ مط بیوی کے ساتھ جا سکتے اس سور نے ایسی بے ادبی کی خدا رسول سے نام کی کہ پلاسٹک میں اصلاح تو اصل بچہ یہاں لگایا وہ پیشاب بھی کرا ہے سب کچھ کر رہا ہے اور جیل کو پتا نہیں میں کتنا بڑا گنا کر رہا ہوں ایسے یہاں پٹی لگائی بچے کون بنایا سلاد سلام اللہ بچہ کرنا چاہیے پٹی لگنی چاہیے فرماتے ہیں نیکی پر بھول جا اور گناہ کر سامنے رکھ تو پھر نیکی تب تک فون لگے عبادت کرتے تھے وہ فرماتے تھے ارد کرتے تھے روپنا تک بل لینا ہماری جو عبادت ہے کوئی نبی کی بات ہے سبحان اللہ لیکن وہ پیار کرتے تھے یار بولا لگ نہیں تغول سروال پہلے تو ایمان ہے جو ضرور شروع کر رہا ہے اس کا ایمان ہے پھر تغیرہ گنام ایمان ہوگا تو اگر قبولیت بھی ہو گئی قبولیت نہ ہو باندا تو بحث کی خبریں دے رہا ہے بہت آسان کر رہا ہے سارے اتن سارے اپنے آپ کو بیستے سمجھتے ہیں پوچھ کا کوئی مقام ان کے ذہن نہیں ہے صحابہ ایک انگاروں پر انگاروں پر لکھا کر پیچھے گئے ان کے سینوں پر پٹھا کیا کتنا جب پتھر قرم ہوتا ہے دوپہر کو وہاں بلا کر اوپر کٹر کی چاقی رکھتے تھے صحابہ کو جانوال لک گئے لک کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے داحث کا مالک تعینات کا مالک فریاد کر رہے ہیں تادے کی چھان سائے مبارک میں بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فریاد کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی موجود ہیں اور ہمیں تکلیفیں اتنا ہیں دور کی باتوں سن رہا فکری تصور ہے رہے کل بند کی جو بات کر رہا ہوں صحابہ جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے صحابہ وہ جماعت ہے تو اللہ نے جواب دیا خاموش ہے اللہ کے دہشت کا مالک ہے صحابوں سے قبل کو تمہیں تو اگلو جیسا تکلیف آیا ہی نہیں صحابہ بار رسول اللہ ہم سبھی کسی کو زیادہ تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی تمہیں ایسے نہیں مل سکتا آسان نہیں ہے بھائی تو حضور حدیث بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کلمہ پڑھتے تھے کافر لوہے کی تنگیاں اٹھا کر ان کے ماس جو ہے سارے ماس ٹونڈ لیتے تھے اب ہو انبیاء آپ سمجھدار ہوا کی شان ہے ایسی جماعت نہیں آئی ان کو تو کتاب ہو رہا ہے کہ بحث آسان نہیں ہے قبل انسان ہو سدا صدا لال یہ قانون انسان خیال کسی کرے مہینہ چھوڑ لیتا رہے کہاں سو کوئی چکا تو خالی عز میں چکا ہے ہم تمہیں ازمائیں گے تمہیں خوف دلائیں گے بے دین لوگوں کا خوف تم پر اس کو برخاست کرو بنا خوف پھر بھوکھ آئے گی تمہیں پھر میں دیکھوں گا مجھے چھوڑتے یا میرے ساتھ رہتے ہوئے ازماؤں گا نقص بنا لموال مالوں پہ نقصان دوں گا والا ان سوچے تمہارے خاندان میں جانے لے لوں گا بس تمہارے پھل جو ہیں ہے پھل پھل بعد اولاد لیتے یہ میں امتحان لوں گا تب تحس دوں گا جہ تم نے صحابہ کو بحث آسان نہیں مل سکتا تمہیں ایک دوسرے اختصاد دہشت مل جائے اللہ ایمان اللہ گا ایمان ہے صحیح مانو کیوں کا ان کے ساتھ دھوکا کرتے ہو کیوں کا ان کو جان میں بناتے ہوئے سوچ کرتے ہو امام ابو علی رحمت اللہ علیہ چالیس سال نماز پڑھی چالیس سال اشا کے ساتھ سچے کی نماز پڑھی سوتے نہیں تھے وہ بھی رو رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگ اگر ابو علی کا بخشا گیا تو بہت کا چپتی بات بہمانو تم نے بے لوگوں کو بے خوف کر دیا بین کا آسان کر دیا قرآن کو چھوڑ دیا بابو تو قرآن کے ساتھ تبلیغ فرما اور اگر رسول کو صلاحیت ہوتی ہے جیسے تبلیغ کرے بھی بندی ہے میرے قرآن ساتھ تبلیغ کر تم اپنے نصاب لکھ رہے ہو بہمانو آمانو قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالی شرط لگاتا ہے بحث آمانو کی آمانوں کی شرط پہلے آئے عام لوگ والے ہاتھ بات پہلے اور منقرا بعد ایسے گران جن سیمان میں بچتا من کرا سکو تو نام ہی نہیں لیتے قرآن مجید میں جانم کا عذاب سے بہت ڈرایا گیا ہے بیس کی صلی اللہ نے سارا عذاب کا ڈرایا سارا قرآن مجید بھی آپ کا لقبی بشیر اور نذیر ہے لبی بات اللہ محبوب اعلان فرما دے مغفور الرحیم ساتھ یہ لان فرما دے کہ میں انا عذابی ہوگا العذاب الرحیم درد ناک اگاپ لے بابو حکم فرما دے جو اگاب لے میری کرو امیدو میرے اگاپ کو گناہ کو بچو تو شکرا کون ہو عالم امامہ تو کون ہو بھائی عالم عالم اس کا عالم بھی ہو اس کا بھی ہو اگر عالم نہیں ہے بابو سلطان فرماتے ہیں کہ وہ کوئی فخر کمائے کاخر میں ریڈیوانا ہوں ارے وہ تو شکرا نہیں ہے اس کا پڑھ کر کے آ سکتا ہے جو غسہ پر ہو عالم بھی ہو متقی پرہیزگار بھی ہو کیوں اگر پیر متقی پرہیزگار نہیں ہے اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ امرید کے لیے بھلے کیا طلب کرے گا وہی مان تو وہی امامت ہے اس کے لوازم آف ہیں ابرا عالم بھی ہو متقی پرہیزگار بھی ہو عادل بھی ہو امین بھی ہو کانے بھی ہو یہ نا خزانے لوٹ کر کھا جائے کبرا کے بڑے لوگ آزمات آئے لکھتے ہیں لکھ جائیں. جو کبرا پر آئے وہ ولی جتنا شان ہو تو کبرا پر آ سکتا ہے ورانی آ سکتا اب ظلم کیا ہے بےمان سور لٹیرے نہ ماسٹر کو پتا ہے کون سی وہی یار کیا کریں نام ماسٹر بےمان کو پتا ہے کون سی امامت کے لیے پیار کون سی امامت تیار کر رہا ہوں نہ لڑکے کو پتا ہے میں کون سی امامت کے لیے تیار ہو رہا ہوں ارے تو کبروں پر نہیں آ سکتے وہ کبروں پر قائد ہیں دیکھو ظلم کیا ہو رہا ہے ان کا نام تو نہیں لیتا ان بےمانوں کا نام ہی نہیں لیتا ان کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ تبروں پر کیسے آ گیا بات سمجھی نا جو سا پر نا, نہیں ہے وہ غسہ پر نہیں آ سکتا جو غسطہ پر نہیں ہے وہ کبرا پر نہیں آ سکتا کبرا روڈ پر دفتروں میں کپڑے اتار کر بیٹھی ہے بدماشیاں لٹ پٹ حرام کھانے والے سوگرا پر تنقید ہے پوری دنیا کی طالبان طاقت درد طالبان کیا ہے ताँगा. کیوں طالبان ان کے گھر گیا جب وہ نام تو ان کے گھر آ کر مارا ان کو یہودی ان کے گھر آیا یار جو کہتے ہیں طالبان کے گھر چلے جاؤ ان کو سارے کو قتل کر دو پھر وہ کہے نہیں بھائی دہشت گرد تو ہے وہ لڑے گا نہیں لڑے گا اچھا طالبان تو دہشت گرتے ہیں جو اٹھارہ لاکھ بچہ یہ آپ کا مر گیا وہ دہشت گرد سے کہو گئی وہ دہشت کرتے اللہ نے فرمایا کال اب رسول یار قومی کا داضر قرآن ماہ رسول فرمائے گا رب میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقعی ان مناسب ان کا ففروں کو کہو کہ زمین میں سطح مت کرو یہ کیا جواب دیں گے دیکھو قرآن مجید کی حقانیت اللہ نے پہلے دکھا منانو مسلم یہ کہیں گے ہم اسلحہ والے ہیں ہم تو امن دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں کہتے ہیں ایسے اللہ اقبال فرماتا ہے جہاں بھی چھوٹی چھوٹی بڑی برائی ہے اور دنیا میں یہودی کا ہاتھ ضرور ہو یہ تو قرآن کو ماننے والے لاتو سے دو پھیلا زمین میں فساد مت کرو تو یہ کہیں گے کالون نہ مانا مسلطون نہ مسلمان ہیں قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانے جو نہیں مانتا وہ تو مسلمان نہیں ہے جو اپنے رب کو جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے جو ہم جانتے ہیں ان سرو سے کہے بہمان جو اپنے آپ کو نہیں جانتے یا ہم رب کی بات مانے تو یہ تو اپنے آپ کو نہیں جانتے اللہ یا شور ہوں قرآن جی بہن یہی فساتی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں مانتے خدان مجید کیا اس کو مانیں گے جو بندے کہیں جو خدا رسول کہیں وہ اس کو مانے یا بندو کو مانیں گے اللہ کو فرماتا ہے فسادی یہی ہے یہ جو اب جاسوس کہتے تھے اجنسی والوں کو کیا کہتے تھے جاسوس نہیں اب وہ ایجنسی نہ ہو یا اسرائیل کی ہے یا امریکہ کی ہے یہ برطانیہ کی ہے جب تک یہ ایجنسی باہر اسرائیل ہمارا اس دوست ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تمہارے دشمن ہیں. تعالیٰ ہے تعالیٰ محبوب منافقوں کو سکون والوں کو. کو سمجھ لو ان کو بشارت دے دو یہ منافق رہنے. میرے آزاد نشانی کیا ہے یہ پتا سے تم اے منافقوں کی میں تمہیں نشانی بتا رہا ہوں یہ کافروں کو دوست سمجھیں گے مومنی ان کو نہیں سمجھے گی لا, لا, لا. یہ کہیں گے کافر ہمارے دوست پھر وہاں جائیں گے ان کی نشانی ہے وہاں جائیں گے کیا کرنے آج اب تک ہونا یہ کہیں گے ہم پھر وہاں جائیں گے ان کی نشانی ہے وہاں جائیں گے کیا کرنے جب تک ہوں نا ان کا یہ کہیں گے ہم ادھر جاتے ہیں ہمیں عزت ملتی ہے نشانی جیسے ہے ہمارے لیے ہی امریکہ برطانیہ سے چھوڑ دیں ہم نہیں بس سکتے یہ وہاں سے ہمیں عزت ملتی ہے یہ سارے ایسا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے تو قرآن کی نق یہ منافق ہوئے نہیں ہوئے انزت آ جمیہ او مسلمانوں عزت کو ساری میرے پاس آئے تو اللہ جس کو کہے فسادی ہم اسے کہیں گے ہمارے نزدیک فسادی جو ہے یہ ہے مجھے ایک فوجی کہنے لگا مولوی دہشت گرد ہیں میں نے کہا تو مومن سے بات کر رہا ہے اکاؤنٹ کو تو تم نے بے وقوف بنا دیا ایمان پھینک لیا دنیا کا کوئی بدلا داشت دا تھا, مسلمانوں نہیں جاتا. ایک ملک میں چھٹا کتا جسے کاٹتا تھا نا وہ اس کو مار دیتا تھا بادشاہ چھٹے کتے کو رہنے دیتا بڑھتے بڑھتے بڑھتے فون مر گئی آخر اس نے اس کے بیٹے کو کاٹ لیا جب بیٹا چپا اوپر مار گیا پھر کتے مارنے لگا وہ اپنے اوپر پڑی نہ پتا لگا یہ اصلا تو بڑھاتے جاتے ہیں بندو کو مارتے جاتے ہیں ناموراج اگر تم نے تاشت گردی ختم کرنی ہے تو دنیا میں اصلا ختم کر دو مان سے کم مسلمان ہو ریت نہیں کرنی میری رعیت نہیں کرنی بات ماننے کو تو ماننا حکائق ہیں حکائق بیان کرنے سے کیا یہ میں آپ کا کہنا مان رہا ہوں ہم پر پابندی ہے بہت بڑی پابندی ہے ابھی ایجنسی کا افسر آیا بیٹھا ہے بہت بڑا میرے سے بہت بڑا افسر ہے لاہور کا سارے اس کے میں اس کو ماحول بساتا ہے بہت پابندی ہے چیت صاحب کے ملے نے امراد نے وہاں ملتان میں دعوت کی وہاں جل کا انتظام کر دیا اعلان کر دیا تو چیت صاحب وہاں گئے تھے تو جلسے کا انتظام ہمیں سطید پر جو ہمارے درویش ملتان کے تھے اور تو چیز صاحب کو لے آئے کیوں نہیں چیز صاحب آیا پیچھے فوج بھی آ گئی ایجنسیاں پولیس بہت آ گئی پھر چل سی کا جلسہ یا ہمیں حکم آیا ہے پھر چل سی جلسرا کریں گرفتار کرتے جیل میں کہ یا کہیں اگواہ کر کے لے گئے کہ بیس منٹ سے پہلے وہ آ چکے بہت پابندی ہے میں تمہارا کہنا مان رہا ہوں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ان پر بہت سی پابندی ہے تو حقائق سے ہم مان لیں ابھی سے کہنا ایک بندہ کلاسنک لوکوپ لے کر شہری ہیں شہری دیہاتی میں تو دیہات میں بیٹھنے والا ہوں ایک بندہ کلاسنکوپ لے کر کھڑا ہے دس بندے ادھر خالی ہاتھ ہیں دس کس کی پڑے گی مان سے کہنا کہ کی بات کا راجن کو والے بھی پڑے گی کے ان دس بندوں بھی پڑے گا یہ کیا ہوگا نارا سے کرنا مسلمانوں میری رعایت نہیں کرنا اپنا جو اللہ نے ایمان دیا ہے صداقت کر دیا ہے کون اللہ تعالیٰ نے شرمایا چار بندوں میں ہو جاؤ بچ جاؤ گے پہلے تو حق پر چلنے والے ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا تو کون ماستا لیکن جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ بچ جاؤ تو قرآن مجید ہے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا حق کہنے والے ہو جاؤ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو محبت سے حق کو سن لو پانچویں نامونہ منافع ہو کر مر جاؤ گے اس سے کلاسنکوپ لے لیں اس کی دہشت ہوگی بھائی جس کلاشن کو اٹھا رہا ہے اس کے ہم کلاشن کو چھین لیتے ہیں پھر اس کی داحشت رہے گی صحیح بات نہیں رہے گی نا تو معلوم ہوا اصلہ دہشت ہے دہشت گرد ہی ہے سمجھے بات نہیں سمجھے میں نے کہا کلاشن کو والا دہشت گرد ہے تم جو میزائل آئٹم رکھے ہو کن نوچ رہے ہو تم دہشت گرد نہیں ہو جس کے پاس کوپ کوپا ہے دوسرا ریفل والا کھڑا ہے اس نے تین میل سے مارنا ہے تو داشت تو اس کی ہوگی کنج مشین والا آگے تو پھر جتنا اصلاح بڑھتا جائے گا تاشت بڑھتی جائے گی اور میں یہ دعوی کرتا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے دہشت گرد بھی ہے دہشت گرد کی مددگار بھی ہے اور دہشت گرد کی دوست بھی ہے وہ میں ثابت کروں گا مسلمانوں کا مسلمان ہو کر قرآن مجید سنایا اور زہری دلیل بھی دے رہا ہوں مسلمان کے لیے تو جو اللہ نے فرمایا یہی ہے فسادی وہی کافی ہے لیکن عام لوگ جو بریمان لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم دلیل زہری دینا ہے کہ جس کے پاس دنیا میں زیادہ خطرناک اسلح ہے وہ دنیا میں زیادہ دہشت گرد ہے یہ مانتے ہوگا بے شک دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اصلہ ہے پھر بم والا پھر آئٹم والا تو زیادہ راجدار تھا ماچل ہو گئی اور یہ سکون والے ایسے بے حقوق جائز ہیں دنیا کہ مافیت کا توڑ مافیت مسلمانوں نہیں ہوتی جی. مافیت کا توڑ روحانیت ہوتی ہے حقائق بتا رہا ہوں پہلے میں کہہ دیا مافیت کا توڑ کیا ہے مافیت کا توڑ مافیت نہیں ہے کہ تم بھی اصلہ بناتے جاؤ اور حضرت آدم سے لے کر آج تک یہ جی ہمارا پتوا ہے کہ مسلمان مادی وسائل میں کافر سے آگے ہوا ہے نہ ہوگا مسلمان جب بھی حامی ہوا ہے روحانیت کے ذریعے ہوگا روحانیت <laughs> <laughs> کے ذریعے ہوا ہے کیونکہ مادیت کا توڑ مادیت کا ہے ارے زیڈ ہوتا ہے نکی کہ زین ہوتا ہے توڑ آپ کا توڑتا پانی ہے آپ کا توڑ آگ نہیں آپ کتنا ڈال سے گائے بڑھتی جائے <laughs> <laughs> دنیا ماویت کے پیچھے پڑ گئی مادیت کا توڑ مادیات کیونکہ تو مافیت جتنی ہی گئی شادیوں مت آ رہے ہیں پیچھے فوج آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا جلند ری کہ آ گیا آپ نے فرمایا نظر آ رہے ہیں مخیرت کو فریاد ہے رکھ تو ہی انگلی کی فوج سوچ فری آپ آ گئے موین الدین چشتی نے جو افصل آپ مسلمان کیا راجا مہاراجوں کی سکھوں سے بات شاہی چھین کر مسلمان کو دے دی روحانیت تھی ایمان سے مادیت تھی اصلہ لے کر آئے تھے اب ہمیں کیا نہیں لگایا کہ دنیا مادیت کا طور مادیت وہ بھی اسلحہ بنا رہے ہیں یہ بھی اسلحہ کبھی نہیں آیا یہاں شیطان جو زیادہ کاغذ ہے وہ یہ ماد سے ہوتا ہے یہ شیطان سے ہوتا ہے تو شیطان نے ادھر دیا ٹونک مارنی ہے ایسا ہے نا مادیت کا طور کیا ہے حانیت یہ بے وقوف مادیت کا توڑی مادیت کا یہ تو جہاں ہے یہ تو بے وقوف ہی ہے اب امریکہ اور برطانیہ کے دنیا میں ان کے پاس یادہ خطرناک اصل ہے صحیح جو بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بمب مارتا ہے بندو پر مواصلات تباہ اب جو اپریشن کیا ہے نا وہاں بندہ وہاں کا نکل کر رہا ہے وہ کہتا ہے باغات کی تباہ ہمارے مکان آپ ہی گر گئے ہم کیا کریں گے وہاں جا کر ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے ہماری تو ہی نے نام نے روزی ختم کر دی اخروش بادام چل ہوزے قرمانی سیخ یہ وہاں باغات ہیں جو بمپ مار مار کر باغات کو بھی ختم کر دیا اب یہ بےچارے جا کر نا مراد جا گے بھائی نہ کچھ پلڑ پیو سے گزر گئی گزران رم بے سانگ رلو سے بچھڑا جمل جہان کچھ پلڑ پیو سے یارنا کھڑ مک لایا وار یارنا کھڑ مک لایا کہ چوں کوئی پیغام لایا جی ججم گل گڑ दा जज मानो गल दागड़ दियो से गुजार गई गुजरा ल जमदे सांग रलो से नामाई ना گجاڑتے ڈی بلا دیا ویران سے بلا لا میں دے تیوم بھی چھوڑا لا میں لہ دے تیوم بھی کھارے چڑھ دے ڈھوڑا سرخی نیلا رنگ سے مہدی سرخی بال نیلا رنگ بچو سے گزر گئی گزرال غمد سانگ رلو سے وین سیا پے ماتم گڑ دم گانے دکھ ڈگ دے تام دا ادلو داج ملو سے سولا دا سامان دا ملو سے گزر گئی گزرا گرلو سے چھوٹی عمر رنڈے پا آیم چھوٹی عمر رنڈے پا آ کھوٹی قسمت کھوٹ کما ڈھائے مان میں دینا مکلو سے دوجا ہر مانو میں دینا سے گزر گئی گزرا لو گم وے ساگ سے جی دے تی dard nibhesa jidai hai dard nibhesa mardedar babar vadhine sa pet pet thya khufkan ro ro khalq ro سٹ پیٹ دیا خف رو نو رو خلک سے گزر گئی گزران لمد جی بل ایک پل مول نس جی بل ایک پل سے باقی کرنے آئے کسے وہ تک دشان کیا کیا تھی بیو سے وہ تک دشان کیا کیا تھی سے گزر گئی گزران گم دے سانگ روس کر کر یاد فرید سجن کو لا گل رواں ایک ہیک بن کو یاد فرید سجن کو لاگل ہک ون کو جان جگر جانی جوڑ مرو سے جان جگر کان جانی جوڑ مروس بتڑا جمل جہاں پیو ش خوکھڑی پیڑ سو, سو اندر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین وہ منی الڑڑے زخم جر دے نین واہ و الڑ زخمر برہوں بڑا سخت ابڑا برہوں بڑا سخت ابڑا خیش کبیلا لاو جڑا خیش کبیلا लावम झेड़ा मारेम मां वीर दुश्मन लोक शाह दे मां प्यो वीर दुश्मन लोक शाह انوکھ پیڑ سو سو سول اندر دے نین باہ نیو القم جگر دے تانگ ولڑی سانگ کو لڑڑی تانگڑی سانگ کو لڑڑی جڑی جلڑی گلڑی جڑی جلڑی دلڑی گلڑی تن من تیر مارے یار ہنر دے تن من دیر مارے یار ہنر دے عشق لوکڑی پیڑ سو سو سول اندر نینی روئلے گمزے سہری رمضان ویری گمزے سہری رمضان ویری اکھیاں جادو لٹری جادو لری زلمی زلف زنجی پیچی پیچ کار دے ظلمی زلف زنجیر پیچی پیج کار دے ظلمی زلف زیرج پیچ دے پیڑ سو سو سول اندر دے And then i' need जखम जी कर देत पू नल दी सिख पल पल दी भीत पू नल दी सिख पल पल दी मारू थल देत पी जल दी मारू थल दी रेत पई जल, जल दी दुखला बिनताड़ भीड़ जो सर दे सो कर दे दुखला बिन धड़ भीड़ جو سر دے سو کر دے اش کی الوکڑی پیڑ سو سو سول اندر دے منیر الڑے زخم جگر دے تول نالی ڈین دکھالی تول نالی ڈین نکھالی سبر یا رام دی دیشرم چالی سبر یا رام دی دیشرم چالی لو لو لکھ لکھ چیر قاری بر دے لولو لک لگ لکھ ویر کاری تیز تبر دے لگ لکھ جیرکاری تیز تبر اندر دے مندر الڑے لکھ لکھ چی کاری تیغ تبر دے لو لکھ لکھ چی کاری تیغ تبر دے کے پیڑ سو سو سولے اندر دے میں نیلوا نیل الخم جگ دے یار فرید نا پایم فرا یار فرید نہ پایم پھیرا یار نہ پایم پھیرا لایا کردان دل بچ دل سڑ ساڑ گیوں مسیس شریر نی سا داغ کبر دے ساڑے گی مسیر شریروں نے سان داغ قبر دے عشق اس گلوکھڑی پیر سو سو سول اندر دے نیل باب نیل الڑے زخم جگر دے نیل باب نیل مج گردے عشق چلائے تیر ڈاڑھے ظلم کار دے عشق چلائے تیر ڈاڑھے ظلم کار دے یار میلا بی پیر لولو سو سو دردے یار سو سو دردے عشق چلائے تیر ظلم کا ہر دے اجاڑی جھوک امن دی اس کے اوجاڑی جھوک امن دی نظر نہ آم جھو جتن دی نظر نہ آم جتن بھی سوزنی تس جاگی جیڑا سلان سڑتے سوزی تس جا جیڑا سلان سڑتے کشک چلا تیرو ڈاڈے ظلم کار دے یار ملابے پیر پیرو سو سو دردے یار ملا دے پی راپے جو خود پیرو سب تو وا یار ملا پیر پیرو سو سو دردے دکھان دی سیج نہ باندی تول دکھان دی سیج نہ باندھی سول سیران دی درد پی سول سیران दर्द भाव रग रग विच है पीड़ है रग रग रग बचे पीड़ डारोग अंदर दे रग रग बच है पीड़दार रोग अंदर दे इशक चलाए पीर डे जुलम कर दे पीरूलो सौ sa darze rahande رن نہ درائی رن نہ دیڑ دی پڑائی سکھ مہی وال دی روز سوائی وال دی روز سوائی کی جو لوڑ مسیح بوڑ کن کا پردے کی جو لوڑ مسیح بوڑم کن کا پردے चलाए पीर डेम कार पीरूलो सौ सौ दर दे सुख सुमन वक्त विहाया सुख सुमन वक्त बहाया बार बिर ردے جایا بار بیر ہوں سر آیا بار سر آیا گزر گئی تدبیر نب گئے وقت ہنر دے گزر گئی تدبیر نب گئے وقت ہنر دے عشق چلا لاڈے زل مار دے نبن فرید اے دکھ دے نبن فرید اے دکھ دے نبھن فرید دکھ دے شال وشال سہیلے شالانال وشال سہیلے ہوما شکر سی گزرن ڈی سفر دے ہوا شکر شیر گلر سفر دے عشق چلا تیرو ڈاڑے ظلم کا کار دے یار ملا تیرو لو لو سو سو در دے یار ملا تیر لو لو سو سو درد جتین بنی تھی سی وہ جو رب گنی کیا تھا جتہ دینا بنی سی جو رب گڑی دولت کچو چیلا اڑا ٹھگ باز دولت کت کچلا اڑا ڈا آزاد تھی سف سفا چڑھ گنا سی آزاد تھی سفل سفا سائی دی دل بڑی تھی سی اہا جو رب گنی دنیا دل آشنا اے hey, hey, مکارا بے وفا دنیا دیا اے ہکار بے وفا خامی نمد د اے پنج کڑی کو گھنی ایم... پانچ وقتی نماز ہے سام نمو جگا ہنج کڑی क्या क्या जो तड़ी ला बणी थे सीआ जो रब गणी धज वज दी जग मग तोड़वे डोरे थे मल मल छोड़ حج وج دی جگ مگ توڑ دورے مل مل چھوڑ کان ہی رے دی کڑی کیا تھا ملا نہیں کہیں کار دے